سورت حامی السجدہ اس کا دوسرا نام سورہ خدش بھی ہے اور اصل میں جو سورج سیدا صرف کہلاتی ہے جو کہ سورہ احساب سے متصل قبل تھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ سورج اس کا پورا نام ہے الفلامی یعنی سجدے والی یہ دو سورتیں ہیں کہ جو حروف مقطع سے شروع ہوتی ہیں تو حامی السجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامی سے اور وہ ہے الفلامی مسئلہ لیکن عام طور پر اس کو صرف سورج سیدہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو بات واضح نہیں ہوگی یہ حامی مسئلہ ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی عقیدہ میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی اپنے خیالات کو نظریات کو باطل توہمات سے مشلکانہ خیالات سے نکال دیا توحید سے اس کا باطل منور ہو گیا اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھک گیا اس کی بندگی یا تو ہمتن اللہ کا بندہ ہے اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے تو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے تب تو بڑی سہولت ہے آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے نیند کے نیچے آ خلافت راستہ میں کیا شکل تھی یہی تو تھی اب نہیں ہے باطل غالب ہے تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکیں گے پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد اور کتنی کریں گے اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے کفر کا نظام ہے یہ ساری چیزیں تو ہے تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے اس قوم کے فرد ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے انڈر پروٹیسٹ اس کو ذہن کبھی نکنسائل نہ کرے کبھی تسلیم نہ کرے دل میں اور زندگی میں سے اپنی قوتوں میں سے اپنی صلاحیت میں سے اپنے اوقات میں سے کم سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے حلویال کے لیے رکھے جو سب سسٹنس لیول کا ہو اب باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکوں اور اللہ کے دین کو قائم کرو یہ کفارہ ہو جائے گا جس شخص نے یہ کام کر لیا اب اسے کیا کام کرنا ہوگا اب اسے لوگ تلاش کرنے ہوں گے باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان کام تو نہیں ایک آدمی تو نہیں کر سکتا اکیلا چنا تو باہر نہیں پڑ سکتا اس کے چاہیے جماعت چاہیے پوری ایک قوت چاہیے وہ قوت کیسے آئے گی جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے تو دعوت الا یہ درحقیقت برکزی مضبوط ہے سورہ حامی سعیدہ کا توحید انفرادی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی انفرادی سطح پر توحید فی عبادت توحید فی دعا اور دونوں مخلصین اللہ الدین کی شرائط کے ساتھ اب یہ دعوت کا ہے لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ اس کا کیا کیا ہے دعوت کیا ہے دعوت مجید لہٰذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ چھے مقامات پر چھے رکوں ہیں کل لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کا آپ کو بتایا تھا کہ تانا بانا ہے اس میں سولہ جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کثرت ہے ایک یہ تیسری صورت ہے اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس لیے کہ دعوت اسلامی کا اعلیٰ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں انذار قرآن کے ذریعے سے تفشیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر قرآن کے ذریعے سے تذکی نفس قرآن کے ذریعے سے نصیحت اور واضح قرآن کے ذریعے سے یہ سب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی منگم یہ ہے باقی یہ کہ اور بھی چیزیں آئیں گی عام جو مضامین ہیں جو بکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے اور کچھ اور علمی نکات بھی اور ملیں گے انشاءاللہ شاء بسم اللہ الرحمن الرحیم خامین تنزیل من الرحمٰن الرحیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس ہستی کی طرف سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے جس کی رحمت ایک ٹاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل ہوئی ہے کتاب الفسلت آیاتو یہی سے اس دوسرا نام فسلت یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہے خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا جائے ڈسکریٹلی ایک ہوتا ہے کچھ گڑبڑ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا نہیں ایسی کتاب جس میں ہر شہ علیحدہ علیحدہ باتیں کر دی گئی ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دی گئی قرآن عربی ایک قرآن عربی کی صورت میں یہ قومی یا لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم رکھتے ہوں بشیرہ و نظیرہ اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے ظاہر بات ہے اسی کے ذریعے سے محمد بشارت دے رہے ہیں اسی کے ذریعے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں فینما یس سرنا کا تبشرا بے متقین <لُدَّا> ہم نے اس کو آپ کی زمان میں نبی آسان کر دیا اس قرآن کو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑا ڈوے تو سے اکثریت جو ہے وہ ایراس کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں وہ سنتے ہی نہیں وکال و قلو بنافی اکمت ممات اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں ہے ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے وفی آزانہ وکرون ہے محمد ہمارے کانوں میں سقل ہے آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں کو پتہ چلے جیسے وہ گفتہ خانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے وہ ادب کے ساتھ وہ تہذیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے وہ اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو حلقان کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر نلاف ہے پردے پڑے ہوئے آپ کا یہ ساری محنت لا حاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے ہمارے کانوں کے اندر سب ہے وہ بینا بین کا ہجابن اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے کامل اندنا یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے تو اے محمد تم بھی اپنا سب کام کرو محنت کرو کوشش کرو زور لگا لو ہم بھی زور لگا رہے ہیں ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے کل انما نہ بشروں اس لوکوں اب دیکھیے ادھر سے کیا ایروگنس ہے کس طرح کا انداز ہے اور یہاں ادوں کیا فرما رہے کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ یو ہاں لہی ہے اب میں کیسے انکار کر دوں مجھ پر وہی آئی ہے وہی کی جا رہی ہے مجھ پر انما الہ کو الہ واحد کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے ایک ہی اللہ ان صورتوں کا کیونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے اندر اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے بس تقین ہے تو پس اسی کی طرح سیدھے رکھو اپنے رخ کو بس تخرو اور اسے استفار کرو جو قطائ پہلے ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غفلت میں زندگی گزری ہے جو شرک کے اندر و کفر میں رہے ہو وہ لمشرقین اور یقیناً بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرقین کے لیے اللہ دذین اللہیتون زکا تھا وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے یوتون تو اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکوۃ ادا نہیں کرتے یہ ہم کہیں گے وہ لذیذ اللہ یوں تو لیکن یہ زکوۃ ایک نظام کی شکل میں تو جا کے مدینے میں آئی ہے اس کا وہ نظام مکے میں تھا ہی نہیں تو یہاں پر یہ اپنے لنگوی معنی میں آئے گا زکوٰۃ پاکیزگی جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ نے تسکیہ نفس کا الزین اللہ یوتون تو نہ زکاتا وہ ہوں بھی اور آخرت کے وہ ممکن ہیں ان لذی نمن وام الصالحاط لہم اجنوں غیرون وہی سائملٹینس کنٹراسٹ والا اسلوب جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے قاصروں کا آیا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا دائمی اجن ہے کم لکفر بل خلق الفی یومین ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا دو دنوں میں بنجالو نہ لہ اندادہ اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو ضد بنا رہے ہو ند بنا رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے اس کے بجائے تم حاکم کسی اور کو مان لو اگر انڈیپینڈنٹ ہے اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے پھر وہ حاکم نہیں ہے پھر سوورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے وہ تو واشگورینٹ ہے تو واشگی رنسی تو اور بات ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے احکام کے اندر اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو. لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپینڈنٹلی حاکم بنا دیا سوورنٹی کسی کے لیے چاہے فرد کے لیے اور چاہے عوام کے لیے وہ گویا کہ اللہ کے مدعے مقابل ہو گئے ذالک رب العالمین وہ ہے تمام جہانوں کا رب وجال افیحا رواسیہ فوقہ و بارک افیحا و قدر افیحا اقواطا حافہ باقیام اور پھر مزید دو دن اس نے لیے کہ اس میں پہاڑ بنائے ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کو لنگر ڈالے و بارک افیہ اور اس میں برکات پیدا کی وہ قدر افیہ خواہ کہا اور اس میں اس کی غذائیں اور خوراکیں پیدا کر دی اندازے کے مطابق یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شہ ہے پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا اس مٹی کے اندر وہ ساری روئیگی کا پیدا ہو جانا صلاحیتیں پیدا ہو جانا کبھی آگ کا کور رہا تھا ٹھنڈی ہوئی ہے پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنڈس تھے صرف پھر ہوتے, ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنڈس پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے تو یہ ہوا چار دنوں میں یعنی دو دن اور اس میں لگے سوال لسا اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک تاحال یہ بالکل آیات متشابہات میں سے اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے سوال سائرین اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہے صلاحیت روندگی ہے خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے یہ سب کے لیے ہے برابر اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے صبح سوا ادھر سوار پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا وہی دخان اور ابھی وہ ایک دھوئے کے مانند تھا یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھیں سات آسمانوں کی علیحدہ علیحدہ شکلیں بلکہ جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا ایک بہت بڑا گولا تھا آپ کا گولا بہت بڑا پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پٹ پٹ کر علیحدہ ہو کر جو گیلیکسی بننی شروع ہوئی تو یہاں فرمایا دھواں سا تھا فکال نے اس سے بھی کہا دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ تم دونوں چلے آؤ چاہے اپنی خوشی سے چاہے زبردستی چاہے جبرن ہمارا حکم ہے کالتا تعینات دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوش کے ساتھ اپنی پوری ضلع آمادگی کے ساتھ فقضہ پھر ہم نے ان کو سات آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اور یہ کئی مرتبہ آ چکا گنتی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں دس مرتبہ تو آ چکا ہوگا اب تک کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے چھ دنوں میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا اس کے اندر زمین کی شکل بننا پھر یہ سات آسمان اس کے بعد وجود میں آئے اور ان کو پھر دو دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ابھی ہمیں جیسا کہ کی بجس کیا کہ ہم سات آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے تو یہ چھ دنوں کا جو بریک اپ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکونس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی وہ اوہا فی کل سماعین ام اور جب سات آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم اس کا امن ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لیے اللہ نے وحی کر دیا وزین دنیا بھی مساوی اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے و اور حفاظت کے لیے اس لیے کہ وہی صدر حقیقت کی میزائلس جو ہیں داغے جاتے ہیں ان شیاتی جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے اے نبی اگر یہ اعراض کرے فقول اندر تو کم شاقت ان سے کہہ دیے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب کو بہت بڑی کڑک مسلح عاد و ثبوت جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قومی سبوت پر اس ذات ہم رسول امین بین ادیم امین جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے آج اور سمود ان سب کو لیا جا رہا ہے تو نبی آئے پہ, پہ آئے رسول آئے اللہ تابد اللہ اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو کالو لو شاہ ربنا الد الملائے ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہر قوم نے یہی کہا اللہ اگر چاہتا واقعی کسی کو بھیجنا تو فرشتے لازمی کر دیتا فائننما بے ماں ارسل تم تو سن لو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں اماں تو آج کا کیا حصل ہوا جہاں تک آج کا معاملہ تھا فس تک بروں انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بغیر حق نا حق وہ من اشد من کو اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں اوللم اشد کو وہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے, نے پیدا کیا ہے کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں لیکن ایک ہستی تو تھی نا وہ کانو بے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے فارسنا علیہم ریحن سور سور فیمن سات تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت بڑے زور کی اور یہ جو مصیبت کے دن تھے نوصت کے دن تھے فی ایامناہ ساتِن ان میں سب علیہ و سمانیت آئی دوسری جگہ آئے گا یہ, یہ جو چلی ہے تیز سر سر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جھپ چلا ہے رضی کا ہم عذاب الخذیے تاکہ ہم انہیں مزہ کو رسواں کا پھر حیات کی دنیا اس دنیا کی زندگی میں بل عذاب الآخرت افزا محملہ یون سرون باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسواں ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وہ اما سمود و فہدہ نہ اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی ہم نے اپنا نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا ان کی نشانی بھی دکھا دی فصطحب العامہ الگ ہودا تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو اندھے پن کو ہی محبوب رکھا انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا حقائق کو دیکھنا اور ان انکار کیا فستاحب العامہ اللحدہ انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے العذاب تو عغرت حمل ساطت العضاب تو انہیں بھی پکڑا عذاب کے کڑک نے عذاب الحو وہ بھی بہت ہی ذلت والا عذاب تھا بیما قانون یکسبون ان کے اعمال اور کرتوتوں کی پاداش میں وہ الَّذِينَ آمَنُوا عامن و کانو اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو نہیں مان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کے جب اختیار کی تھی وہ یوم یوشر آدا اللہ اور جس اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آپ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی ان کے گریڈز ہوں گے ان کی بھی لاحب بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے کسی کو کسی اور طرح کا الزام دیا جانا ہے جاؤ ہا شاہد آند جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف دیکھیے علیہم علیہ کے میں نے پہلی کئی مرتبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا شہادت الا یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا ہمیں کہا گیا کونو قوامین للہ شہدا بالکش اور کون قوامین بالکش شہدا للہ اللہ کے حق میں گواہی دو جیسے اقبال نے کہا تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی گواہی دو تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سم ووم ان کے کان و ابسار اور ان کی آنکھیں و جنوب اور ان کی کھالیں چمڑے بما کالو یا عملون جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وقالو کالون جنود ہی وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے اپنی جلدوں سے نیما شاہد تم آ رہے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی کال قبی انتقا شاہی وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہر شہر کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ام بن شعین اللہ یہ سب بہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے یہ سورہ بلی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے تو آج ہمیں بھی اللہ ص اللہ نے زبان دے دی ہے بوجائی دے دی ہے کالو ان تک اللہ شعین مرا اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ وہ لہ اور اسی اس کی طرف تمہیں لوٹا دیے جاؤ گے وَمَا کو تَسْتَتِرُونَ تست رونشد عَلَيْكُمْ گئے تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا اسی لیے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے چھپنے کی کوشش کرتا ہے اب تم کیسے چھپتے تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ, سَمَوْكُمْ کہ تمہارے اپنے کان بلا افساروں کو تمہاری اپنی آنکھیں ولا جلودوں کو اور تمہاری اپنی خالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی ولا کن زن تم بہت سی چیزیں تو اللہ کے علم ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں جو مشائین جو کہ ارسٹو کے پیروکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم کلیات ہے آل میں جزیات نہیں جزیات کے اس سے بحث نہیں اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں انہی کو وہ جانتا ہے ان ہے اللہ جڑ